رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سولہ تو سلام وی رسول الله کا واحلہ آدی کا وا سبی کا حبیب وحلا آدکیا والسلام اصلاح تو سلام وحلائی کا نبی الله کا نبی واحلہ آدھا نور کا نورما وحلہ ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روزِ شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے تقرب نشان ہے بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑا ہوگا صلی صل اللہ تعالی علی محمد توجو ال الله اكبر بالله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم میٹ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پیارے اقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخالی کے مقدس جذبے کے تحت ایک مرتبہ پھر مدنی چینل پر روحانی علاج کا سلسلہ لے کر خدمت ہیں ہم اس سلسلے میں موصول ہونے والی فون کالس کے جوابات ان کا حل آیاتِ قرآن حدیث طیبہ اقوال بزرگان دین رحی اللہ المبین کی روشنی میں پیش کرنے کی صائع کرتے ہیں قبل اس کے کہ ہم اپنی اس سلسلے کو آگے بڑھائیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان حفاظت نشان عید العلم بالکتابہ علم کو لکھ کر قید کر لو. اس پر عمل کرتے ہوئے مدنی چینل پر موجود اسلامی بھائی اپنے پاس ڈائری اور قلم لے کر ہم گوشت ہو کر اس پورے سلسلے میں شامل رہیں جو اہم مدنی پھول دعائیں اولاد اور دیگر اچھی اچھی باتیں سننے کی سعادت حاصل ہو اسے تحریر بھی فرما لیں تاکہ بعد میں یہ کام بھی آ سکے آئیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اپنے آج کے اس سلسلے کی پہلی ریکارڈیڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی لاہور جی. جی. سے بات کر رہا ہوں سر جی میں کام کرتا ہوں یہ جی. پرانی کا اور لکڑی کا یہ میرے کام میں برکت نہیں ڈال رہی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے کام میں کوئی بندش نہیں ہے یہ مرکز اولیا لاہور سے اسلامی بھائی صبح ریکارڈ کروایا تھا اور لکڑی اور پراپرٹی اپنے کام کے مطابق بتایا کہا کہ وہ برکت نہیں ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کسی نے بندش کروا دی الحمد للہ سیدم سلیم اما باحب اللہ الرحمن الرحیم اول تو یہ کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا میرے کاروبار پر بندش تو نہیں تو ہمارے ان اسلائن بھائی کو چاہیے کہ یہ چاہے تو استخارہ کروا لیں اور بندش کے حوالے سے کچھ اوراد وظائف ہیں انشاءاللہ وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقصدۃ المدینہ کی مطبوع کتاب مدنی پنج سورہ کے باب فیضان بسم اللہ میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص کاغذ پر تینتیس مرتبہ لکھ کر اپنے دکان یا مکان میں لٹکا دے تو انشاءاللہ اللہ خوب برکت ہوگی سبحان اللہ ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے ورد پیشے خدمت چاہے تو اس کو بھی یہ اپنے پاس لکھ لیں یا رضاقو یا رضاقو یا رضاقو جو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اکتالیس دن تک فورٹی ون ڈیز تک پانچ سو پچاس بار پڑھے گا تو انشاءاللہ شاء دولت مند ہو جائے گا سبحان اللہ. فجر سنتوں اور فلس کے درمیان یار گیارہ کو اکتالیس دن تک اکتالیس دن تک ساڑھے پانچ مرتبہ جی ہاں پانچ سو پچاس اور مزید یہ کہ کاروبار میں بندش دور کرنے کے لیے بہت ہی اختیارہ عمل ہے چاہے تو یہ بھی اپنے پاس لکھ لیں نوٹ کر لیں باد نماز فجر سورج نکلنے سے پہلے باوجود دکان گودام دفتر فیکٹری جو بھی ان کا ہو جیسے اس وقت مدنی چینل کے ناظرین بھی ملازم فرما رہے ہیں تو ظاہر کسی کی دکان ہوگی کسی کا دفتر ہوگا کسی کا گودام ہوگا کسی کی فیکٹری ہوگی تو الگ جس کا جو بھی ہو اگر اس پر بندش ہے تو بندش دور کرنے کے لیے دفتر یا گودام یا کارخانہ فیکٹری وغیرہ پر یہ سورج نکلنے سے پہلے بات نماز فجر وہاں لے لے جائیں دکان پہ دکان جو بھی ہو تو سورت الناس اول آخر ایک ایک بار درو شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اس دروازے پر یہ دم کر دیں پھر اندازن پانچ قدم یہ پیچھے ہٹ جائیں یعنی سورت ناس پڑھ کے دم کر دیں اور پھر پانچ قدم پیچھے ہٹ جائیں یہ اور جوتے اتار کے ان کے دونوں طلبے آپس میں یہ ٹکرائیں یعنی جاڑیں لیکن یہ یاد ہے کہ جوتے یہ لیدر سول کے ہونے چاہیے اچھا پھر وہی جوتے یا دکان یا دفتر فیکٹری جو بھی ہے اس میں یہ پہن کے جائیں اور بہتر یہ کہ لوبان کی دونی وہاں وہ دیں تو ان شاء اللہ جو بھی ان کی بندش ہوگی رکاوٹ ہوگی سب دور ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ برکت ہی برکت ہوگی ان لیکن انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بندش دور کرنے کے لیے اور اس عمل کو کرنے کے لیے نماز کی پابندی نہایت ضروری ہے سبحان نماز عشان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہوگی بالکل نماز کی پابندی تو ہر ہی اوراد اور وظائف کے لیے ہے اور بلکہ نماز تو مسلمان مرد کے لیے باجماعت پڑھنا سب سے بڑا وظیفہ لکھا گیا ہے یہ سب سے بڑا وظیفہ اس کے لیے کہ با جماعت نماز پڑھ اور آپ نے جو بھی بتایا فجر کی سنتیں اور فرض کے درمیان یا رزاق پڑھنا ہے تو ظاہر ہے فجر کی سنتیں پڑھیں گے پھر فرض کے درمیان انتظار میں بیٹھے ہیں تو یا رزاکو پڑھ رہے ہیں تو نماز کی پابندی کرنی ہے تو مرکز الاولیاء لاہور سے جن اسلامی بھائی نے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا تھا اور برکت نہ ہونے کی انہوں نے اپنی شکایت کی تھی مسئلہ پیش کیا تھا تو انہیں تین اور آج بتا دیے گئے بسم اللہ شریف کا ورد بھی بتایا گیا یا رزاقو کا ورد بھی بتایا گیا اور بندش کی کاٹ کے لیے یہ جو, جو عمل سورہ ناز کا بتایا گیا تو آپ اس کے مطابق کیجئے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر اس میں مبتلا ہو تو کر سکتے ہیں تو جو جو ان مسائل کا شکار ہوں ان اولاد اور وزائف کو اختیار کرنیجی انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے مسائل دور فرما دے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آئیے ایک اور سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میں مرنہ سے رہا ہوں میں جوہ بیتر میں جوے کی جان چھوٹ ہمیں اسلم انہوں نے کال کی تھی اور انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا تو اس کا کوئی ضرور یا روحانی علاج بتا دیجیے اسلم بھائی اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین جو اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوں تو ان کے لیے چند اورات رات پیش خدمت ہیں پہلا یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو یہ رات کے اندھیرے میں بالکل تنہا بیٹھ کر 93 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ و تبارک و تعالی بری عادتوں سے جان چھوٹ جائے گی جیسے اسلم بھائی نے جوئے کا کہا تو یہ بھی یہ عمر رات کو اندھیرے میں تنہا بیٹھ کر یا حمید 93 مرتبہ پڑھیں 93 ٹائم انشاءاللہ و تبارک و تعالی یہ بری عادت چھوڑ جائے گی اسی طرح ہر نماز کے بعد یا ممیتو یا ممیتو ہر نماز کے بعد سات دفعہ یا ممی ہر نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کے سات دفعہ پڑھے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بری عادتیں بھی چھوٹ جائیں گی اور نیکیوں میں بھی دل لگے گا انشاءاللہ شاء اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے جب دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے تو نتیجہ تنسل و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو دنیا کی محبت دل سے نکل جائے اور نبی کریم صلی اللہ و علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بھر جائے اس کے لیے بھی ایک وظیفہ پیش خدمت ہے کہ یہ عمل بھی کریں مزید چینل کے دیگر ناظرین بھی انشاءاللہ تبارک اللہ تبار دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی کہ یا کہہارو یا کہہارو یا کہہارو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی وقت ملے یہ سارا دن اپنے جو بھی دیگر کام کر رہے ہوں یہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ تبارک اللہ تبار دیگر جو اس کے فوائد حاصل ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی اور اللہ السفل و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقی محبت انشاءاللہ انشاءاللہ دلوں میں بہر کر جائے گی انشاءاللہ جل. اللہ تو جی ہمیں جو لندن سے اسلامی بھائی نے کال کی تھی تو جو اپنی بری عادت کا تذکرہ انہوں نے کیا تو اسی طرح مدنی کینر پر جو موجود ہیں اسلامی بھائی سن رہے ہیں تو یہ جی جیسے انہوں نے کہا کہ جوا کھیلنے کی ایک لت لگی ہوئی ہے تو یہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بندہ مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور راتوں رات یہ گویا کہ میں امیر ہو جاؤں دولت مند ہو جاؤں اس وجہ سے وہ اس طرح کے گناہوں کی طرف بڑھ جاتا ہے تو پچھلے دنوں مدنی چینل پر کسی سلسلے میں کسی مبلک کے بیان کے موقع پر یہ بتایا گیا کہ نصیب سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں یعنی بندہ اگر اس طرح کی لط میں پڑا ہوا ہے وہ یہ سوچ رہے کہ مجھے میرے مقدر میں جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں ملنا اور جس وقت مجھے وہ مال ملنا لکھا ہوا ہے میری تقدیر میں اس سے پہلے نہیں ملے گا تو میں کیوں اس طرح کے گناہوں میں پڑھ کر اپنی آخرت بھی برباد کروں اور اپنی دنیا کے لیے بھی میرے لیے اس میں کوئی یعنی ایسی بڑائی نہیں ہے میرے لیے دنیا میں بھی کوئی ایسی عزت نہیں ہے کوئی ایسی عظمت نہیں ہے تو ایک تو یہ اولاد بتا دیے گئے مزید مدری چینل کے ناظرین اور خاص طور پر یہ اسلامی بھائی جنہوں نے اپنی اس مرض کے متعلق بیان بیان کیا کیا اپنی اس بیماری کا بیان کیا یہ بیماری ہے کہ جو گناہوں کا مرض ہے یہ بڑا مرض ہے ہم تو جسمانی امراض سے شفا کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں دوائی بھی لیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں لیکن یہ گناہوں کا مرض یہ زیادہ بڑا مرض ہوا کرتا ہے تو اس اپنی جان چھوڑائیں ہر طرح کے مرض سے گناہوں کے مدد سے اپنی جان چھڑانے کے لیے اللہ عزا وجل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََََََََََََ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے اور جو ورد بتایا گیا سبحان اللہ یا کا ہارو یہی بتائے نا یا کا ہارو چلتے پھرتے پڑنا سبحان اللہ تو انشاء شاء اللہ رحمٰن اللہ ورسول عز و رسول وصلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی اور دنیا کی محبت دور ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کے سینے کو اپنے اور اپنے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا دے امین, آمین, امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئیے ایک ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم میرا نام سازد ہے اور میں ذرا بس کون یہ ہے کہ مجھے سات سال میں اور بہت ساری مجھے کوشش کرنے کے باوجود بھی آج کل کا رشتہ نہیں ہوا جہاں بھی ٹرائی کرتا ہوں بات چلتی اور باہر چلنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے بس یہ میں جانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے کیا ہے کیوں نہیں آگے بات بڑھتی ہے اس میں دیر ہے یا کیا ہے یہ یہ میں جانا چاہتا ہوں رشتہ نہیں ہو پا رہا یو سے مانچیسٹر سے ہمیں ساجد بھائی نے کال کی ہے اور کوئی وظیفہ چاہ رہے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ہمارے ساجد بھائی کو سنتوں برا رشتہ جلد عطا فرمائے حامی اس کے لیے بہت ہی پیارا عمل بھی پیشہ خدمت ہے سورہ اخلاص سورہ اخلاص یعنی کلو اللہ شریف پوری سورت عشا کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اکتالیس مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں یعنی 41 اور اس کی مدت ہے نوے دن نائنٹی ڈیز پڑھنے کے بعد نیت یہ کریں کہ اپنی شادی میں غیر شرعی جو رسومات ہیں مثال کے طور جیسے فلمیں ڈرامے گانے بازے جو بھی غیر شرعی کام ہوتے ہیں تصاویر وغیرہ موویاں وغیرہ ان سب سے میں بچوں گا اور یہ عمل کرنے کے بعد صرف اور صرف اپنی شادی کے لیے دعا کریں انشاء اللہ ان شاء اللہ ان کا ضرور یہ رشتہ ہو جائے گا بالفر اگر اس دوران ان کی منگنی وغیرہ ہو بھی جاتی ہے یعنی یہ عمل کے دوران ان کی منگنی ہو جاتی ہے تو یہ عمل کو موقوف نہ کریں بلکہ اس کو جاری رکھیں اس کو کنٹینیو پڑھتے رہیں تو ان شاء اللہ اس کی برکت یہ خود ہی دیکھ لیں گے ان شاء اللہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ وہ جب یہ عمل کر رہا ہو وظیفہ پڑھ رہا ہو تو اس وقت نیت یہ رکھے کہ ناجائز رسومات سے اپنی شادی میں بچوں گا تو اس وقت بات یاد آ رہی ہے کہ بندہ جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے نا تو اس کو رب یاد آتا ہے اس وقت اور خوشی کے اوقات میں عموماً بندہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جیسے ابھی شادی نہیں ہو رہی ہے تو اب ورد مانگا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ صرف ہمارے یو کے سے جو ساجد بھائی تھے آپ کے لیے نہیں بلکہ ہم ہمارا ایک جنرل معاشرہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ غم میں پریشانی میں تکلیف میں مصیبت میں بیماری میں رز کی تنگی ہو رہی ہے ان سارے مواقع پر ہمیں اپنا رب اپنے رب کی یاد ہمارے دلوں میں آتی ہے اور جب یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں خوشی کے لمحات آ جاتے ہیں تو ہم اپنے رب کو بھول جاتے لیو ہیں لیو تو خوشی میں رب کو یاد کرنا خوشی میں بھی اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے اور تنگی میں بھی اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے ہمارا رب تو بڑا کریم اور بڑا مہربان ہے بڑا بخشنے والا ہے عطا کرنے والا ہے تو بہرحال ساجد بھائی آپ کو جو وظیفہ بتایا گیا سورہ اخلاص انہ عہد شریف پوری صورت اس کو جتنی مرتبہ پڑھنے کا آپ کو بتایا اکتالیس فورٹی ون ٹائم فورٹی ون اکتالیس بار اور نوے دن تک اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں تو یہ عمل شروع کر دیجیے اللہ تبارک کا مطالعہ ضرور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا صلو علی الحبیب سلو اللہ حبیب علی محمد آئیے کو بھی ریکارڈ شامل کرتے ہیں صلو اللہ علی صلو صلو محمد, محمد, محمد, محمد, محمد, محمد السلام علیکم میں پاکستان سے بول رہا ہوں شہر ہے راہل تو میرے بیٹے کا نام ہے مکاس عامر تو وہ ڈیڑھ سال ہو گیا ہے گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے تو ہم بہت ہی پریشان ہیں اس کی وجہ سے نا تو شادی ہوئی ہے اس اچھا یہ ہمارے اسلامی بھائی اپنے بیٹے کی گھر سے روٹ کر چلے جانے کی وجہ سے پریشان ہیں اور وظیفہ مانگ رہے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ وہ واپس آ جائے اللہ تبارک و تعالی ان کے جو روٹ کر بیٹے چلے گئے ہیں جلد از جلد ان سے ملا دے آمی. اور جتنے بھی سرہ روٹ کر اپنے گھروں سے گئے ہوئے ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین ان کے عائزہ و کربا سے ملا دے آمی. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوع مدنی پانچ سورہ کے باغ فیضان او میں کسی غائب شخص کوئی گم ہو جائے یا بھاگ جائے اس کے لیے جو اولاد لکھے گئے ہیں اس کے مل جانے کے لیے وہ پیش خدمت ہیں چنات امیر سندر نے پہلا بل لکھا ہے کہ کسی بزرگ کے مزار کے پاس جا کر اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مکان کے ہی کسی گوشے میں بیٹھ کر سورہ ودا یہ تیسرے پارے کی صورت ہے سورہ و کی بد نمبر سات اور آٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم وابا کا بولن فہدا وابا کا یہ دونوں آیتیں سورہ بدوہا تیسویں پارے کی سورہ بدوہا اس کی آیت نمبر سات اور آٹھ یہ دونوں آئےتیں کسی بزرگ کے مزار کے پاس جا کر یا اپنے ہی گھر کے مکان کے کسی گوشے میں بیٹھ کر یہ نو سو نوے دفعہ پڑھی جائیں نائن ہنڈریڈ اینڈ نائنٹی نائن نو سو نوے دفعہ پڑھی جائے اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ پوری سورہ بدوہا بسم اللہ سمیت پڑھی جائے انشاءاللہ شاء تبارک وطالعہ اس کے بعد دعا کرنے سے آپ کے جو بیٹے بھاگ گئے ہیں یا گم ہو گئے ہیں یا چلے گئے ہیں انشاءاللہ شاء و تعالی وہ مل جائیں گے سبحان اللہ اسی طرح ایک اور بھی وظیفہ ہے کہ بعد نماز عشاء اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم یہی سورہ دہا یہ تیسرے پارے میں جو ہے سورہ دہا یہ اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے ہر مرتبہ اس کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھتے جائیں اور اس کے بعد جس مکان میں بیٹھ کے آپ یہ پڑھیں گے اسی مکان کے دو کونوں میں کھڑے ہو کے آگان دیں اور دو کونوں میں کھڑے ہو کے اقامت کہیں اور اس کے بعد دعا کریں ان شاء اللہ تبارک وطالعہ بھاگا ہوا شخص یا جو گم ہو جائے ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ مل جائے گا اسی طرح ان کو مشورہ ہے کہ یہ مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی کریں الحمد للہ احتبار کو وطالہ مدنی قافلوں کی بے شمار بہاریں سننے کو ملتی رہتی ہیں اسی زمن میں ایک مدنی بہار بھی سنتے چلتے ہیں دعوت اسلامی کے ایک مدنی قافلے ایک مدنی کافلہ کا جو کہ سبز پور یعنی ہری پور میں سفر پر تھا دوران سفر ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ میرے بڑے بھائی روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے اور آج بارہ سال ہو گئے ہیں ان کا کچھ اتا پتہ نہیں کہ نہ ان کا کوئی فون آیا ہے نہ ان کی طرف سے ہمیں ہم سے کوئی رابطہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا کہاں ہے تو آپ بھی دعا کیجئے میں نے بھی مدنی کافلے کا میں اسی لیے سفر کیا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کروں شراق وہ بھائی نے مدنی قافلے میں سفر کے دوران رو رو کے اپنے بھائی کے لیے دعا کی قافلے سے واپسی پر تقریباً ایک ہفتے کے بعد وہی اسلائی بھائی ایک مدنی مشورے میں حاضر ہوئے اور مدنی مشورے کے بعد انہوں نے رو رو کر الحمدللہ تبارک و تعالی بتایا اور خوشی کے جذبات سے وہ رو رہے سے خوشی سے انہوں نے یہ بتایا کہ الحمدللہ تبارک و تعالی مدنی کافلے سے سفر سے جیسے میں واپسی گھر پہنچا تو میرے بارہ سال سے گئے ہوئے بھائی جس سے بارہ سال سے رابطہ نہیں تھا ان کا فون آ گیا so, الحمد للہ ان کا ان سے رابطہ بھی ہمارا ہو گیا اور انہوں, ان کے گھر والوں کا جو ایک اخراجات ایک عرصے سے ہمارے ذمے تھے ان کے گھر والے کے سارے جو ان کی پروش کے معاملات ہمارے ذمے تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے یہ تصویر رقم بھی بھیج دی ہے الحمد للہ اعتبار کو بتا رہا جو کہ مفقود ہو وہ بھی موجود ہو ان شاء قافلے میں چلو دور ہوں سارے غم ہوگا رب کا کرم غم کے بارے سنے, کافلے میں مدری بہار آپ نے ہمارے مدری چینل کے ناظرین کے گوشت گزار کی اور یہ جو ہمارے پنڈی سے ہمیں اسلامی اسلامی بھائی نے سوال ریکارڈ کروایا تھا اپنے بیٹے کی گمشدگی کا کہ وہ چلے گئے کسی وجہ سے ڈوٹ کر تو جو اوراد آپ کو بتایا گئے سورہ وقد تیسویں پارے کی جو صورت ہے اس کے متعلق دو اوراد آپ کو بتائے گئے اور ساتھ میں تیسرا وزیر تیسرا ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے تو نیت کر لیجئے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کے بے شمار مسائل حل ہو جاتے ہیں تو آپ کا یہ مسئلہ بھی انشاء اللہ الرحمن حل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا تو نیت بھی کر لیجئے اور جو اولاد آپ کو بتائے گئے ہیں اس پر بھی عمل شروع کر دیجئے ضرور آپ کا بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر آ جائے گا آج ایک ریکارڈ سوال شامل کرتے ہیں نہ <سرگودار> مدنی چینل دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اور بڑی پسندیدگی کا بھی اظہار کیا اور ان کا یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ گھر میں پریشانیاں ہیں آپس کتنا اتفاق کیا ہے تو کوئی روحانی علاج میں بتا دیا جائے اللہ تبارک و وطالعہ ہمارے علی اکبر بھائی کی گھریلو پریشانی دور فرمائے حامی ان کے گھر کو ہم سکون کا گہوارا بنائے حامی ان کے لیے بہت ہی ایک پیارا عمل ہے اگر یہ ہی چاہتے ہیں گھر کی آپس کی ناچاکیاں دور ہوں قدورت نفرتیں ہے سارے ختم ہو جائیں گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے تو ان کو چاہیے کہ لاہوری نمک پر لاہوری نمک پر یا ودودو یا ودودو یہ ایک ہزار ایک بار ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کر یہ نمک پر دم کر دیں اور وہی نمک کھانے اور سالن وغیرہ میں ڈال دیں تو جو جو وہ کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ شاء ان کی آپس میں محبت پیدا ہوگی سبحان اللہ ان شاء اللہ تاریخ ختم ہو جائیں ختم ہو جائیں گے تو جی مطلب انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ یہ کئی گھروں میں اس کی ہیں نہ اتفاقیاں ہو جاتی ہیں آپس کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور بات بات پر غصے کی وجہ سے زیادہ غصیلا ہوتا ہے کوئی دوسرا جو ہے وہ بھی در گزر کرنے والا نہیں ہوتا وہ بھی غصیلا ہوتا ہے تو یوں تھن جایا کرتی ہے بعض گھروں میں یہ بھی سنا کہ ماں بیٹی کی تھن جاتی ہے بھائی بہنوں میں لڑائی ہو جاتی ہے چپکلش رہتی ہے میاں بیوی میں چپکلش رہتی ہے نائت پا کی رہتی ہے تو یا ودودو یا روحان رضا ایک اور یہاں پر یاد آیا شیخ طریقہ تمیر علیہ سنت کا ایک بیان بھی ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے کی سی اور کیسید بھی اور کیسے بھی مقبول مدینہ پر ادیت یہ مل سکتے ہیں تو وہ لے کر گھر میں چلائیں ساتھ ہی ایک رسالہ غصے کا علاج وہ بھی چاہیں پڑھ لیں اور چاہیں تو اس کا در فرنے دیں غصے کے علاج کا تو انشاءاللہ اس کی برکت ضرور ان کو آپ کو در گزر اور معاف کرنا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ اتفاقیں ختم ہو جائیں اور گی اور یہ جو وظیفہ بتایا گیا اس پر اس کو بھی ضرور اپنا لیا جائے ساتھ ہی آپ نے بتایا گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے گی بی سی ڈی بھی ہے اور اسی طرح ساس بہو میں سلح کا راز جی یہ اس جی بی سی ڈی سے جو بہاریں اور برکتیں ملی ہیں تو وہ جمع کر دی گئی ہیں مکتبۃ المدینہ کا شاید شدہ رسالہ ہے یہ ساس بہو میں سلح کا راز تو یہ بھی حاصل کریں تاکہ ترغیب ہوگی اور بندہ مطلب جو ہے نا وہ یہ جو وی سی ڈی ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے یہ دیکھے گا انشاءاللہ مل بیٹھ کر گھر والے سارے دیکھیں اور جو اس میں وہ ایک وہ بتایا گیا ایک ٹوفی دی گئی ایک صبر کی ٹوفی وہ اس کو حاصل کریں انشاءاللہ شاء اللہ آپ ضرور اپنے گھروں کی نا اتفاقیاں اور ناچا کو ختم ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو صلو اللہ سلو اللہ تعالی علی محمد. محمد آئیے کو سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں محمد وسیم اثاری بات کر رہا ہوں لاہور سے میرے گھر میں دو سال سے اولاد نہیں ہو رہی مرشد اختار کے سبا مجھے کوئی چارہ نہیں اس وجہ سے میں اتار سے دو... کہتا... اتار سے دعا کروانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر پر اولاد کی رحمت عطا ہو آپ کی مہربانی مجھے کوئی ایسا تویز دے کہ جو اختار کے ہاتھ سے لگا اور میرے گھر میں رحمت کلا دو یہ امیر جی امیر سے بڑے عقیدتوں کا وسیم بھائی ہمارے مرکز اللہ لاہور سے صاحب اولاد ہو جائیں تو بتا اللہ تبارک و بطالا ہمارے وسیم بھائی کو با خیر و وافیت درازی عمر والی نیک اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرمائے فضول اولاد کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکبۃ المدینہ کی مطبوع گھریلو علاج سے قرآن آیات پر مبنی دو اورات پیشے خدمت ہیں نمبر ایک ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی بی جو ہیں یہ اول آخر کر درود پاک کے ساتھ تین مرتبہ قرآن پاک میں بارش دعائ ابراہیم علیہ سلاۃ السلام یہ پارہ تیرہ سورہ ابراہیم یہ دعا, دعا ہے تو اس کو تین دفعہ ہر نماز کے بعد درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے اول آخر درود پاک دعا بھی سن یہ دعا یہ دعا ابراہیم ہے یہ جی پارہ تیرہ سورہ ابراہیم کے اندر وارد ہوئی ہے اس دعا کو ہر نواز کے بعد تین دفعہ اول آخر پاک دونوں میاں بھی پڑھیں گے اسی طرح سورہ علی عمران کے اندر وارد ہوئی ہے دعائیں زکری اس کو بھی دونوں میاں بیوی ہر نواز کے بعد تین تین دفعہ پڑھیں اور اول آخر پاک یہ دعا بھی سن لیجئے طیبا سمیع الدعاء رب کا یہ دعا یہ بھی دعا ذکریہ علیہ سلاۃ والسلام اس کو کہتے ہیں کہ یہ دعا بھی دونوں میاں بیوی بی ہر نواز کے بعد تین تین دفعہ پڑھیں اول قدر پاک پڑھیں ان شاء اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ان کو نیک اولادینا اولاد, اولاد ان شاء اللہ عطا کرے گا ان شاء یعنی اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جو امبیائی کلام السلام نے جو دعائیں مانگی تھی وہ جو قرآن پاک میں ہیں تو اس کی برکتیں حاصل کریں ان اللہ تو وسیم بھائی آپ نے دو دعائیں سن لی ہوں گی اور اس کے متعلق کس طریقے سے عمل کرنا ہے کتنی دفعہ پڑھنا ہے یہ بھی سارا سن لیا ہوگا تو اس کو اپنا لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و بطلا اپنے کرم سے آپ کے گھر اولاد عطا فرمائے گا فلو احل حبیب آئیے شامل کرتے نام عبد الحقیز میری والدہ کا نام ہے رحمت لی میری صحت ایسی کمزور ہوتی جا رہی ہے ریاری سے بول رہا ہوں ریاری کراچی مولا گلی نمبر چھ تو میری ایسی صحت خراب ہو رہی ہے دوائیاں لی ہے ابھی تک کچھ فرق ہی نہیں ہو رہا ہے دن ب دن کمزوری آ رہی ہے اللہ عبد الحفیظ بھائی بابل مدینہ کراچی سے طاقت آ جائے کمزوری دور ہو جائے کوئی روحانی علاج دے دیجیے اللہ تبارہ کو ہمارے عبد الحفیظ بھائی کو جسمانی و روحانی قوت عطا فرمائے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب گھریلو علاج میں سے رب کے دو حروب کی نسبت سے کمزوری کے دو علاج ان کے لیے پیش خدمت ہیں اللہ اپنے پاس چاہیں تو یہ نوٹ کر لیں لکھ لیں یاد کر لیں مفسر شہیر حقیق الامت حضرت مستی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کا فرمان علی شان کا خلاصہ ہے کہ تلبینہ تلبینہ یہ کمزوری کا بہترین علاج ہے کہ تلبینہ کیا ہے یہ سنتے ہیں اس کو بنانا, بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سماپت کرتے ہیں تلبینہ یہ کہ دودھ میں جو شریف یا گیہوں کا آٹا یا بوسی ڈال کر یہ پکایا جاتا ہے پتلا کر کے اس کو تلبینہ کہتے ہیں اور ضرورت کے مطابق شہد ڈالنا بھی اس میں مفید ہے حسب خواہش یہ تناول فرمائیں خصوصاً بیماری کے بعد جو کمزوری ہوتی ہے نقاط ہوتی ہے تو اس میں یہ تلبینہ استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے اور یہ بہت ہی ہلکی غذا ہے پیٹ میں یہ بوجھ بھی نہیں کرتا دل کو قوت بخشتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ رنج و غم اور دل کی گھبراہٹ کو یہ دور کر دیتا ہے اچھا مزید ہے کہ بھینس کے گرم دودھ میں دو بڑے چمچ شہد ملا کر روزانہ پینا جسمانی طاقت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ صحت و طاقت پانے کے ایک بہت ہی اس کا پیارا مدن نسخہ ہے چنانچہ پیارے آپ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمانے بحت نشان ہے کہ رات کا کھانا یہ ترک نہ کیا کرو رات کا کھانا یہ ترک نہ کیا کرو اگرچہ ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنا آدمی کو ضعیف کر دیتا ہے کمزور کر دیتا ہے جی ہاں پتا چلا کہ یہ رات کا جو کھانا ترک کر دیتے ہیں تو اس سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے ضعیف ہو جاتا ہے تو رات کا کھانا یہ ضرور کھایا کرے تو عبد بھائی امید ہے آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا تھا تو آپ نے یہ دونوں جو آپ کو روحانی علاج بتا دیے گئے تو اس کو لکھ لیا ہوگا آپ نے امید ہے تو اس کے مطابق کیجیے انشاءاللہ شاء آپ کی جو آپ نے بتایا کہ جسمانی طور پر کمزوری ہو رہی ہے تو یہ کمزوری انشاءاللہ شاء ختم ہو جائے گی اور صحت میں تبدیل ہو جائے گی ان کو اللہ آئیے شامل کرتے ہیں محمد محمد کے سے دانتوں سے کے ارشاد بھائی یونان سے دانتوں سے خون آنے کا روحانی علاج بند ہو جائے خون ارشاد بھائی کے لیے دانتوں سے خون آنا بند ہو جائے اس کے لیے پانچ اوراد ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ایمان افروز واقعہ سنتے چلے جائیں کہ دعوت اسلامی کے اشاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوبہ گھریلو علاج میں سے یہ ایمان افروز حکایت پیش کرتا ہوں کہ ایک صاحب جن کی عمر سو برس کے قریب تھی اپنے دانتوں سے گنا کھا لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب گنا کھاتا ہوں تو میرے دانتوں پر جوان آدمی رش کرتے ہیں کسی نے ان سے دانتوں کی محفوظی اور مضبوطی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے بچپن میں یہ عمل بتایا تھا کہ عشاء کے وطر جب پڑھے جائیں تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ادا جا انسر اللہ اور دوسری رقط میں سورہ فاتحہ کے بعد تبت یادا یہ سورج اور کسی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کنغ غمبا ہوا حد یعنی سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو میں اس طرح کرتا ہوں تو آلہ حضرت نے فرمایا کہ اس طرح کرنے سے یعنی یہ تینوں جو صورتیں اس طرح بال ترتیب کی نماز میں پڑھنے سے عمر بھر دانت جو ہے ہر تکلیف سے محفوظ رہیں گے سبحان اللہ, تو اللہ جو سو سال کے قریب جن کی عمر وہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے اعلیٰ حضرت نے بتایا تب سے یہ اسی طرح پڑھتا ہوں تو الحمد للہ اعتبار کو اسی کی برکت ہے کہ میرے دانت اب تک محفوظ بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں تو so دانتوں کے سے خون آنا بند ہو جائے اس کے لیے پانچ علاج پیش خدمت ہیں گرم توے وغیرہ کے ذریعے پھلائی ہوئی پڑکری کا پاؤڈر مسوڑوں میں لگائیے یعنی پڑکری جو ہے اس کو طوے گرم توے پہ, پہ پھلا لیں تو اس کے بعد اس کو پاؤڈر بنا لیں اور اس کو دانتوں پہ لگائیں تو انشاءاللہ شاء اللہ تبار خون آنا بند ہو جائے گا اسی طرح لیمو کا رس مسوڑوں پر ملنے سے بھی مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور خون آنا بند ہو جاتا ہے سیب کے رس کے اندر کھانے کا सोड़ा جس کو सोड़ा भी بھی کہا جاتا ہے اس کو سیب کے رس کے اندر ملا لیں اور اس کو بھی مسوروں پہ لگائیں انشاء اللہ وہ تبارک و تعالیٰ مسورے مضبوط ہو جائیں گے اور خون آنا بند ہو جائے گا ان شاء اللہ دن میں تین مرتبہ جیسے دوائی عموماً لی جاتی صبح دوپہر شام اسی طرح دن میں تین انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بھی دانتوں کے ساتھ ساتھ مسوڑے بھی مضبوط ہوں گے اور خون آنا بند ہو جائے گا اسی طرح انار کے پھول چھاؤں میں سکھا کر خوب باریک پیس کر بوتل میں بھر لیجیے اور صبح و شام منجن کے طریقے پر دانتوں پر مری انشاءاللہ تبارک و تعالی دانتوں کے دیگر امراض سے حفاظت کے ساتھ ساتھ دانتوں سے خون آنا بھی بند ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ تو آپ جو ہے گھریلو علاج بتا دیے اور سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رب العزت نے جو نسخہ عطا فرمایا اور مدنی علاج عطا فرمایا اس کے تعلق سے جو حکایت بین فرمائے واقع جو چالیس سال کی عمر کا ہو جاتا ہے یا جو اس سے چھوٹی یا بڑی عمر کا ہو جاتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے اعضام یاد کیسا تغیر آنا شروع ہو گیا ہے کل تک جو ہاتھوں کی طاقت تھی اس میں کیا کمی ہو رہی ہے کل تک جو نظر کی طاقت تھی اس میں کیا کمی واقع ہو رہی ہے کل تک جو دانتوں کی طاقت تھی اس میں کیا کمی واقع, کی واقع ہو رہی ہے تو یہ سو برس کی عمر ہے اور جو گنا کھا رہے ہیں اور اپنے دانتوں سے توڑ رہے ہیں تو یہ اب کر لیا جائے اس کو کہ سورج اب پہلی رکاعت میں دوسری رکایت میں تبت یادہ ابھی لہب اور تیسری عقائق میں سورہ اخلاص یہ پڑھ لیے گا جزاک اللہ تو ارشاد بھائی یونان سے آپ نے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا تھا امید ہے آپ نے یہ سارے گھریلو علاج بھی تحریر کر لیے ہوں گے اور اسی طرح یہ جو وطر کی نماز میں جو پڑھنے کا طریقہ اور بتایا گیا اس کو بھی امید ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا اس کو اپنا لیجیے انشاءاللہ یہ دانتوں سے خون آنے کا مرض آپ کا دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز شاء اللہ آئیے ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں الحبیب احلب اللہ تعالی ہے محمد سر جو ہے نا اس میں دست رہتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک قسم کا مردہ نہیں ہوتا ہے دماغ اس طرح ہو جاتا ہے کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی اس میں کوئی چہل مہل نہیں ہوتی ہے تو کافی اچھے سے دوائیاں استعمال کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا دو, دو تین سال سے استعمال کر رہے ہیں تو وہ اسی طرح رہتا ہے باقی دوائیوں سے کبھی رام آتا ہے کبھی نہیں آتا تو وہ, وہ بلاک بھی رہتا ہے کا دماغ جو ہے تو اس لیے ہمارے لیے آپ سب چلنی دعا کریں اور ہمیں تھوڑی وجیفہ آواز وغیرہ بھی بتائے اور انشاءاللہ ہم غالب سے رہنے والے ہیں اور انشاء اللہ کرتا ہوں میں کہ اگر میری وائف کو آرام آ گیا ٹھیک ہو گئی تو میں انشاءاللہ مدنی قافلے میں بھی تین چار یا پانچ دن کا سفر کروں گا تو اپنے بچوں کی امی کے دماغی امراض اور درد سر وغیرہ کی انہوں نے شکایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی بھائی کے بچوں کی امی کو درد سر سے نجات چونکہ فیس زمانہ یہ درد سر کا مرض کافی عام ہو چکا ہے جو اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نے اس وقت یہ سلسلہ ملازہ فرما وہ اس کا رخانی اور گھریلو علاج چاہے تو کر لیں روحانی علاج اس کا یہ ہے سورت الناسورت الناس یہ سات مرتبہ اول آخر ایک ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ان کے سر پہ دم کر دیں جس کو سر میں درد ہو اور دم کرنے کے بعد ان سے پوچھیں کہ اب درد ہے اگر درد موجود ہو تو دوسری بار یہ عمل کرنا ہے دوسری بار یہ عمل کریں پھر اس کے بعد دوبارہ پوچھیں کہ درد ہے اگر اب بھی درد موجود ہو تو تیسری بار یہ دوبارہ عمل کریں تو ان تیسری مرتبہ جب یہ عمل کریں گے تو ان کا درد جاتا رہے گا انشاءاللہ اچھا اسی طرح بعضوں کو درد شکی کا ہوتا ہے آدھے سر کا درد ہوتا ہے یا پورے سر میں درد ہوتا ہے تو چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو ایک کیسا ہی درد شدید ہو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اس کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے جب وہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ درد جاتا رہے گا انشاءاللہ. وہ عمل یہ ہے سور تقاسر. تقافر یعنی الحاق متأثر یہ مکمل ایک مرتبہ اول آخر ایک ایک بار گرو شریف کے ساتھ پڑھ کر درد سر والے مریض پر اگر کوئی دم کر دے تو انشاءاللہ اس کا درد جاتا رہے گا اچھا بازو کا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ جیسے سر میں درد ہو تو ٹیبلٹ کھانے سے وہ درد سر دور ہو جاتا ہے اچھا بازوں کو بعض اس طرح کے مریض بھی ہوتے ہیں کہ وہ ٹیبلٹ بھی استعمال کرتے ہیں دوائیاں کھاتے ہیں ہر طرح کے وہ ہر استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا درد جاتا نہیں ہے تو ان کے لیے کہ نہایت ہی مدنی مشورہ مفید مدنی مشورہ ہے کہ اگر دواؤں سے یا ٹیبلٹ سے بالفر ان کا درد درست نہ ہو درد نہ جاتا ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنے آنکھیں یہ ٹیسٹ کروا لیں بعض اوقات وہ نظر کی کمزوری سے بھی وہ درد سر ان کو ہو جاتا ہے تو یہ اپنی نظر چیک کروا لیں اور اگر چیک کروائیں گے انیس بیس ہوگا تو ڈاکٹر ظاہر ان کو وہ اینک ان کے لیے تجویز کریں گے تو اینک پہننے سے بھی انشاءاللہ ان کا درد سر ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اور دماغی مرض سے نجات حاصل ہو جائے چونکہ انہوں نے وہ دماغی مرض کا بھی تذکرہ فرمایا ہے تو دماغی مرض سے نجات حاصل ہو جائے اس کے لیے ایک پاؤ دودھ ایک پاؤ دودھ جس میں ایک شہد کے چمچ ڈال کر یہ مکس کر لیں اور پھر سورے فاتحہ سورے فاتحہ یعنی الحمد شریف سات مرتبہ اول آخر ایک ایک بار درو شریف کے ساتھ پڑھ کر اس پر دم کر دیں اور مریضہ کو وہ پلائیں शاللہ. انشاءاللہ اللہ ان کا یہ دماغی جو مرض ہے دور ہو جائے گا اللہ ایک آپ نے کہا نا ابھی وہ درد سک نہ جاتا ہو دوائیاں بھی کر لی اور سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی تو آنکھوں کے ٹیسٹ کروا لیے آنکھوں کا ٹیسٹ بھی کروانا مفید ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت نے وہ درد کر کے مدنی پھول بھی تحریر فرمائیں تو یہ مدنی پھولوں کا یہ پرچہ دعوت اسلامی کا جو اشاعتی ادارہ ہے المدینہ اس پر حلیت نہیں ہے بچہ مل سکتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ بعض اوقات مرض کچھ ہوتا, ہوتا ہے اور علاج کچھ بتایا جاتا ہے یہاں کہاں سے ہوگا اچھا تو جیسے یہ بتایا کہ درد سر ہے نہیں جا رہا تو اب اس کے لیے یہ نہیں کہ درد سر کو لے کر بیٹھ جائیں کہ پتہ نہیں درد سر جائے نہیں رہا اس کی جو جو بنیادی کیوں ہے یہ اس کو جڑ سے تو پکڑے نا یہ ڈکلیئر ہو جائے گا کلیئر ہو جائے گا تو پھر اس کا علاج کرنا تشخیص ہو جائے گی تو پھر اس کا علاج کرنا بھی آسان ہوگا تو اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مرض دور ہو جائے گا تو میں تین دن کے یا کافلے میں جو نا سفر کروں گا تو میں تو ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ ابھی بھی سفر کریں کہ وہاں جا کر دعائیں کریں گے جیسے ابھی ہم نے ابتدا میں مدنی بہار سنی کہ وہ بچہ وہ نوجوان جو ہے کافی کتنا پتا ہے بارہ سال بارہ سال سے گمشدہ تھے اور کوئی اتا پتا نہیں تھا اور مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کی تو وہ واپس لوٹ اور ان کو خوشخبریاں ملی تو اسی طرح آپ ایک تو اس لیے سے اللہ کی رضا کے لیے ان اللہ کی رضا کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں وہاں جا کر دعا کریں انشاءاللہ مدنی اللہ مدنی مدنی قافلے کی برکت سے آپ کے گھر والوں کی یہ بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر جب بیماری دور ہو جائے تو شکرانے میں مدنی انشاءاللہ. قافلے, انشاءاللہ. قافلے میں سفر کریں انشاء اللہ ایک دوبیب لما محمد کو ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب لما محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد عارف اور نبی دیڑی باب المدینہ شہر کراچی سے عرض کر رہا ہوں پہلے تو میں کلمہ پڑھ کے جو نا تمام مسلمانوں کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں مسلمان تھا لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے میرا کہ میں جو نا پچھلے سال میں نے داڑھی کی نیت کی تھی اور عمرہ کے لیے گیا تھا اور وہاں پر میں نے داڑھی بھی لی تھی پھر اس کے بعد وساوس نے ایسا کہا کہ میں نے جو ہے نا اپنی داری منڈوا لی تو اور اب پھر سے میں نے جو ہے یہ نیت کی اور الحمدللہ اب, اب میں اس کو بڑی کر رہا ہوں داڑھی کو سنت کے مطابق انشاءاللہ تو اب مجھے جانا ایسا وظیفہ بتائیں گے مجھے استقامت مل جائے اور میں جو نیکی کرنے کے لیے جو میرا دل خوش رہے اور مجھے وساو سے حفاظت رہے مدینہ ماشاء اللہ عارف بھائی بابل مدینہ کراچی سے انہوں نے ابتدا اپنے سوال کی بہت شندا سے کی کہ میں کلمہ پڑھ کر اپنے اپنے مسلمان ہونے کا سب کو گواہ کر دیتا ہوں लाँ, लाँ, تو اس سے میں بھی فائدہ اٹھا لیتا ہوں کہ میں کلبہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا آپ سب کو گواہ کرتا ہوں آپ سب گواہ رہیے کہ میں مسلمان ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ طریقہ صرف ہمارا نہیں ہے الحمدللہ للہ امیر علیہ سنت کے متعلق بھی ہم نے یہی سنا اور اس طرح دیکھا بھی کہ آپ زبوں کو اپنے ایمان کا گواہ بنا دیتے ہیں مسجد کے ستونوں کو اپنے ایمان کا گواہ بنا دیتے ہیں سبحان اللہ اچھا بارہ انہوں نے داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے اب یہ استقامت ملنے کا نیکیوں میں دل لگنے کا بس و سو سے نجات پانے کا کوئی روحانی علاج چاہ رہے ہیں اللہ و ان کو جو ان کی اچھی اچھی نیتیں ہیں ان پر استقامت عطا فرمایا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ لیکن یہ سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی تصویر ہی یہی ہے سبحان من زینا الرجال وزینا النساء یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے پاکی ہے اسے جس نے مردوں کو زینت دی داڑھیوں سے اور عورتوں کو گیسو سے سبحان اللہ عارف بھائی آپ کو داڑھی رکھنے کا جذبہ آپ کا یہ جذبہ صد مرحبا واقعی داڑھی مردوں کی زینت ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین داڑھی بڑھانا تمام کرام اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پاکیزہ اور بہت پیاری سنت مبارکہ ہے حضرت الفظنا قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اقابر تابعین میں سے ہیں آپ زمانہ رسال صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ولادت پائی بعد میں آپ کو صحابی بھی کہا ہے تو آپ کی خلقتن قدرتی طور سے آپ کی داڑھی نہ تھی آپ اس طرح کی آرزو کیا کرتے تھے اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہیں دس ہزار میں مجھے داڑھی مل جائے تو میں داڑھی لے لوں है है کیونکہ اب آپ نے داڑھی رکھنے کی عریف بھائی نے نیجت کر لی ہے اور ان کے صدقے ہو سکتا ہے مدنی چینل کے دیگر کئی ناظرین بھی نیجت کر لیں ہاتھوں ہاتھ جن کی داڑھی نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ بھی نیجت کرنے کہ انشاءاللہ اب کے بعد کبھی بھی داڑھی نہیں مڑائیں گے تو آریف بھائی آپ نے چونکہ یہ نیجت کی ہے اور چونکہ بہت بڑا الحمد للہ اعتبار کو اطراف نے ایک آسن کیا ہے اب شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ جو ہے اس پہ آپ کو استقامت مل جائے تو لیکن آپ نے ایک مش داڑھی پوری رکھنی ہے اللہ کرے آپ اس میں کامیاب ہو جائیں لہذا لہٰذا نفس و شیطان سے یوں سمجھ لیں کہ آپ کی جنگ چھڑ گئی ہے اور ان دونوں کو مغلوب کرنے کے لیے نہ افواج کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسلحے کی بلکہ ان دونوں کو زیر کرنے کے لیے آپ کو چند مدنی اتاروں سے لیس ہونا پڑے گا قاضی آپ نے واقعہ سنایا واقعی بڑا دل کو لگتا ہے کہ کاش دس, دس ہزار کی بھی داڑھی ملتی تو میں رکھ لیتا ہوں کیسا جذبات نے بتایا کہ یہ نفس و شیطان جو ہے وہ اب ان سے جنگ چھڑ گئی ہے تو اب مدنی ہتھیار کا بھی آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی آپ بتا دیجئے کہ وہ مدنی ہتھیار کیا ہے کہ یہ سب سے بڑا دشمن جو ہے شیتان اس سے محفوظ رہا جا سکے دعوت اسلامی کے اشاعتی دار مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ مدنی پائن سوراج سے باپ فیضانے اور سے ایک مدنی ہتھیار پیش خدمت ہے سبحان اللہ, اللہ, الرحمن, اللہ الرحیم و اللہ الرحیم و اللہ الرحیم ہر نماز کے بعد سات دفعہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی شیطان کے شرور سے حفاظت رہے گی اور انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ. ہمارے عالف بھائی بھی یہ ہر نماز کے بعد سات دفعہ نماز کی پابندی تو کرنی ہی ہے اِنشاء کے ساتھ جو ہے ہر نماز کے بعد سات دفعہ اللہ الرحیم پڑھ لیا کریں انشاءاللہ بھائی نماز کی پابندی بھی کرنی ہے انشاءاللہ جو آپ نے جذبہ دکھایا ہے اس پر استقامت بھی پانی ہے ان شاء یہ آپ نے بتایا اللہ الرحیم شیطان سے شیطان کے شر سے پناہ بھی مانگتے رہنا ہے تو یقینا شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہی رہنا چاہیے کہ یہ ہر وقت ہمارے ایمان کے درپے رہتا ہے کہ کہیں کسی طریقے سے یہ ہمارا ایمان چھین لے مہا تو مزی دیر اور آج ہمیں بتا دیے جائیں کہ مکرو فریب جو شیطان کے ہیں اور اس کی عیاریاں اور اس کی جو چالاکیاں ہیں اس سے محفوظ رہا جا سکے اس کے لیے ایک بہترین ویز جو ہے آیت الکرسی ہے کہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں سوتے وقت پڑھ لیا کریں جیسا کہ شیخ طریقہ میر امن نے مدین نعامات میں بھی ہمیں ایک مدین انعام دیا ہے کہ رات کو سوتے وقت بھی اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کریں تو یہ بھی آیات السی پر لیا کریں شیطان سے حفاظت کا بہترین مدنی ہے یہ اسی طرح جو ہے مدنی کے صفحہ نمبر 153 سو تریپن ایک لکھا ہے یہ ایک حدیث پاک ہے تو وہ بھی سن لیجیے کڑی بات ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور رسول اکرم شاہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے جس نے یہ کلمات دن میں سو بار کہے تو اس کا یہ عمل دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا سبحان اللہ اور اس کے نامۂ عمال میں سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے سو گناہ معاف کیے جائیں گے سبحان اللہ اور یہ کلمات اس دن شام تک شیطان سے اس کی حفاظت کریں گے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں لے آئے گا مگر وہ جس نے یہ عمل اس سے زیادہ کیا ہوگا اللہ تو اللہ ہمارے آری بھائی آپ بھی یہ کلمات جو مدنی پین سورا کے صفا 153 اور 154 پر یہ لکھا ہوا ہے یہ پوری حدیث کے کلیمات کے لا الہ الا اللہ لہو لا شریک لا له کا لا الحمد وهو على كل کل شدیر تو یہ پڑھتے رہا کرے روزانہ جس طرح کہ ہم نے ابھی سنا سو دفعہ پڑھنے ہیں روزانہ فورد فائی کلمات پڑھ لیا کریں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک مطالعہ شیتان سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ عارف بھائی میں آپ کو بتاؤں اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیکیوں پر استقامت مل جائے ٹھیک ہے عارف بھائی کے توسط انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے کے لیے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے شیطان کی پیروی سے بچنے کے لیے آج کہ اس معاشرے میں جو سب سے بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ کسی نئے اچھے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے جائے الحمد دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے کتنی زمانہ بری صحبتیں جو ہیں وہ شیطان کے کاموں کی طرف لے جاتی ہیں تو آپ نے اتنی اچھی نیت کی اللہ تعالیٰ آپ کو استحکامت دے ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے ساتھ ہی کالے سید امیر اہل سنت کا یہ تخریج شدہ رسالہ جس کو مکتبۃ النبینہ نے شائع کیا یہ اس کو مطالعے میں لے کر آئے یہ کالے بچھو کے رسالے میں جو آپ نے نیت جس نیت کا اظہار کیا ہے اس کے تعلق سے بہت مفید معلومات اس میں موجود ہیں آپ کو استقامت بھی ملے گی اور اس میں اس طرح اتنے اچھے انداز سے سیدی امیر اہل سنت نے بیان کیا کہ جس جو خدا نہ خاصہ شیطان کے مکر و فریب میں آتے ہوئے داڑھی نہیں رکھتا یا داڑھی نہیں بڑھاتا تو اس کو امیر اہل سنت نے اتنے پیارے انداز سے سمجھایا کہ جو اس کو توجہ کے ساتھ پڑھ لے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اگر داڑھی نہ رکھے ہوئے ہے تو وہ داڑھی والا نہ بن جائے اتنا بہترین رسالا ہے تو مکتبۃ المدینہ سے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور زیادہ نہیں صرف ڈبل بارہ صفحات پر مشتمل ہے اس کو حاصل کریں اس کو پڑھیں انشاءاللہ استقامت بھی ملے گی اسی طرح اس رسالے کا وی سی ڈی بیان بھی موجود ہے جس رسالے کا وی سی ڈیان بھی موجود ہے تو وہ بھی حاصل کر لیا جائے اور اسے بھی سن لیا جائے انشاءاللہ استقامت ملے گی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت دے ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے امین بجا نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے اپنے آج کے سلسلے کی Osionfish. آخری کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہمارا میں اطبر بول رہا ہوں ہاشی پور ضلع بھاگل پور ہمارے وہ ریزرو کی بہت کمی ہے ہمارے گھر میں وہ ہمارا کاروبار لگتا ہے لگن کر وہ اتر نہیں رہا وہ مہربانی کرے مزیدہ بتا دیں ہمارا وہ پریشانی وہ تنگ کر رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ ان کی پریشانی دور رنگی کا مسئلہ ایک المگیر مسئلہ ہے اور پھر یہ کہ قرضہ بڑھ گیا ہے اور تنگ کر رہے ہیں جو قرض مانگ رہے ہیں تو روحانی علاج نے کو بتا دیا جائے اللہ تبارک و تعالی ان کی تندرستی دور کریں ہمیں اور سے قرض دوش فرمائیں ہمیں ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل پیش خدمت ہے یا مصبل الاسباب یا مصبل الاسباب یہ عشاء کی نماز کے بعد پانچ سو مرتبہ ننگے پر کھلے آسمان تلے کھڑے کھڑے پڑھے اول آخر چاہے تو گیارہ گیارہ مرتبہ درو شریف بھی پڑھ لیں اور عمل پڑنے کے بعد یہ دعا کریں ان تنگسی دور ہوگی اور قرض سے بھی نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ اچھا اسی طرح اسلامی بہن اگر یہ عمل کرنا چاہے تو اسلامی بہن بھی عمل کر سکتی ہے لیکن اس کے لیے یہ ایک خاص تاکید ہے کہ وہ ایسی جگہ عمل کرے جہاں پر غیر محرم نامحرم کی نظر نہ پڑ سکے یعنی پردے کی احتیاط کے ساتھ یہ عمل کریں یا مصبل اسباب پان سو مرتبہ لیکن پڑھنے کے لیے وہ مخارج کی درستگی یہ ضروری ہے شاء اللہ. اچھا مزید ہے یہ کہ ایک اور بھی عمل ہے چاہے تو وہ بھی اپنے پاس لکھ لیں بہت ہی مجرب ترین عمل ہے وہ عمل یہ ہے اللہ بھی حلالی کا الحرامی کا اللہ عم فنی بے خلالی کا انحرانی کا حصول مراد ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ صبح و شام اور بہتری کے سوس و مرتبہ روزانہ یہ اول آخر تین تین بار جرو شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اللہ, اللہ, اللہ قرض سے نجات حاصل ہوگی اچھا اس دعا کے بارے میں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتہ شہ خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ارشاد شفقت بنیاد ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا تو صبح و شام یہ عمل پڑنا چاہیے اور صبح و شام کی تعریف بھی یہ ذہن نشین کر لیں کہ آدھی رات کے بعد سے لے کر آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ صبح کہلاتی ہے اور ابتدائے وقت ظہر سے ابتدا وقت زہر سے غروب آفتاب تک یہ شام کلاکی ہے تو صبح و شام میں یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے قرضہ دور ہو جائے گا قرضہ دور ہوگا فراخی ہوگی اصغر بھائی امید ہے آپ نے اپنے جو مسائل بیان کیے تھے وہ اس کے روحانی علاج آپ نے سن لئے ہوں گے تو اس کو اپنا لیجئے انشاءاللہ شاء آپ کے رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی اور جو قرضہ چڑھا ہوا ہے انشاءاللہ شاء یہ بھی ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دور فرما دے گا صلو علی صلو اللہ تعالی علی محمد وبارک و و جس آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مخارج کی درستی کے ساتھ یہ سارے اوزاد پڑھنے ہیں تو یہ تو ہمارے ہر ورد کے لیے ہر ورد کے لیے ہے قرآن پاک پڑھنا ہے تو اس ہر ورد کے لیے یہ مطلب ہے کہ درست مخارج کے ساتھ درست خوائد کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہے ان اوراد اور وظاہط کو پڑھنا ہے اور نماز کی پابندی یہ ہر گرد کے لیے ضروری ہے انڈر اسٹوڈینٹ یہ نہ بھی بیان کی جائے تو ضروری انشاءاللہ بیٹے بیٹے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے پتہ سلسلہ روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی سواد ریکارڈ کروانا چاہیں تو نمبر نوٹ کر لیجئے 02134942626 اسکرین پر بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے 02134942626 02134942626 शर्य रहनुमाई के लिए 24 घंटे डबल बारह घंटे फोन नंबर आप नोट कर लीजिए जीरो टू वन थ्री फोर नाइन फोर जीरो फीडबैक एड्रेस के लिए फीडबैक एट मदनी चैनल डॉट टीवी फीडबैक एट हमारा वेब एड्रेस भी नोट कर लीजिए डब्ल्यू دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ہمارا یہ سلسلہ روحانی علاج نشر مقدر کے طور پر انشاءاللہ شاء بروز جماہرات رات گیارہ بجے مدنی چینل پر پیش کیا جائے گا جو اسلامی بھائی کچھ اولاد یا بظاہر یہ لکھ نہ سکے ہوں وہ اس وقت اسے ضرور ملاحظہ کریں اور جو بیان کیا جائے اسے لکھ لیں اللہ تبارک وطلا ہم سب کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرمائے اور دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے دونوں جہاں میں عزت اور سرخرویاں نصیب فرمائے ایمان پر ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے عام نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی صل اللہ تعالی علی محمد